یہ ہے کہ قومی طرحانے اور گانے میں کیا فرق ہے قومی طرحانے اور گانے میں کیا فرق ہے دیکھیں اشعار جو ہوتے ہیں نظم جو ہوتی ہیں اگر وہ شریعت کے مخالف نہیں جا رہی شریعت کے مخالف نہیں جا رہے تو اشعار کہنے میں کوئی حرج نہیں اگر وطن کی محبت میں اشعار کہے جاتے ہیں جسے قومی طرحانہ کہتے ہیں تو جب تک اس میں غیر شرعی چیزیں شامل نہ کی جائیں میوزک ہے تالیہ ہے ناچنا ہے تو اگر بغیر میوزک کے اے وطن پاک وطن اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے شرن جائز ہے اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے اور گانے جو اصطلاح میں جس کو گانے کہا جاتا ہے وہ میوزیکل گانے ہوتے ہیں اگر اس طرح کے بےہدہ قسم کے اشعار بھی ہیں جو کہ اگرچہ میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ نہ گائے جائیں مگر اس کے بغیر بھی گائے جائیں تو وہ اپنی بے کی وجہ سے جو غنا کی ممانعات حدیث بعد میں آئیے وہ اس پہ وارد ہوگی اور وہ شرن جائز نہیں ہوں گے اللہ عالم